بسم اللہ الرحمن الرحیم اللّہ صلی, آل صلی اللہ علیہ سید مولانا محمد علسد مولانا محمد وبارک وسلم افتح اللّہ علين حکمت كون شرعى رحمت والاکرام صى اللہ تعالٰ علیہ وسلم آج كے سبق كے اندر ہم غسل كا بيان پڑھيں گے كہ غسل كے اندر کتنی چیزیں فرض ہیں کتنی چیزیں سنت ہیں اور غسل کن کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے غسل کے فرض اعتقادی تین ہیں پہلا فرض روزہ ہو تو کلی کرنا اور اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا اور دوسرا فرض روزہ ہو تو ناک میں پانی ڈالنا نہ ہو تو ناک کے اندر پانی چڑھانا کہ اس حصے تک ناک کے پانی چلا جائے جہاں پر عموماً غوطہ آتا ہے اور تیسرا فرض ہے پورے کے پورے بدن پر پانی کا بہانا یہ تین فرض ہیں عام طور پر ایک بات مشہور ہے کہ اگر کوئی بندہ روزے دار ہے اور غسل فرض ہوتا ہے مثلاً اطلاع وغیرہ ہوا روز غسل فرض ہو گیا یہ پہلے سے غسل فرض تھا اور اس نے روزہ شروع کر دیا اب روزے کی حالت میں غسل کرنا چاہتا ہے تو اب کلی کرے گا اور ناک کے اندر پانی ڈالے گا گرگرا نہیں کرے گا اور ناک کے اندر پانی چڑھائے گا نہیں لیکن جب روزہ افطار کرے گا اس وقت اس کو گرگرہ کرنا لازم ہے یہ غلط مشہور ہے کلی کرنے سے ہی اور ناک کے اندر پانی ڈالنے سے ہی غسل ہو گیا اب افطار کے بعد گرگرہ کرنا لازم نہیں ہے تو غسل کے یہ تین فرض اعتقادی ہیں گرگرہ کرنا ناک کے اندر پانی چڑھانا اور پورے کے پورے بدن پر پانی کا بہانا اور غسل کے فرض عملی آٹھ ہیں پہلا فرض عملی قلفہ کے اندر پانی ڈال کر اس کا اندرونی حصہ دھونا اگر اس کو کھولنے میں دقت نہ ہو قلفہ کہتے ہیں کہ جس آدمی کا ختنہ ابھی نہیں ہوا اس کے عضو مخصوص کے سرہ پر جو چمڑا ہوتا ہے اسے قلفہ کہتے ہیں اگر اس کو کھول کر اس کے اندر پانی ڈالنا مشکل نہ ہو تو فرض ہے کہ اس کے اندر پانی ڈالیں اور دوسرا فرض ناف کے اندرونی حصے کا دھونا یہ فرض عملی ہے اور دوسرا فرض عملی اور تیسرا فرض ہر ایسے سوراخ کے اندر پانی ڈالنا جو مل نہ گیا ہو مثلاً عورتیں کان چھدواتی ہیں ناک چھدواتی ہیں سونا ڈالنے کے لیے زیور ڈالنے کے لیے اگر وہ سوراخ مل نہیں گئے تو ان سوراخوں کے اندر سے آر پار پانی گزارنا یہ فرض ہے اور چوتھا فرض مرد کا اپنے گوندے ہوئے بالوں کو کھول کر اندرونی حصہ کا دھونا یہ بھی فرض ہے کیونکہ مرد کے لیے اتنے لمبے بال رکھنا جائز ہی نہیں ہے کہ جس سے میڈیا بن سکیں تو اب اگر کسی مرد نے بال رکھ لیے اتنے لمبے بال رکھ لیے تو یہ اس کے لیے ناجائز ہے اور میڈیاں بنائی ہوئی ہیں تو اب میڈیوں کو کھول کر اس کے اندرونی حصے کے اندر پانی کا ڈالنا یہ فرض ہے لیکن اگر عورت نے میڈیاں بنائی ہوئی ہیں تو اس کے لیے چونکہ اس طرح لمبے بال رکھنا جائز ہے لہٰذا میڈیاں کھولنا اس پر لازم نہیں ہے فقط بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا فرض ہے اور پانچواں فرض داڑھی کے نیچے جلد کا دھونا اور چھٹا فرض مونچھوں کے نیچے جلد کا دھونا اور ساتواں فرض ابروؤں کے نیچے جلد کا دھونا یہ بھی فرض عملی ہیں اور آٹھواں فرض عورت کے لیے فرض خارج کا دھونا فرض داخل وہ ہے جو اندر کی جانب سراخ جاتا ہے اور فرض خارج بیر والا جو چمڑا ہوتا ہے اس فرض خارج کا دھونا یہ فرض ہے تو لہٰذا غسل کے فرض تقادی تین اور فرض عملی آٹھ ہے یہ کل گیارہ فرض ہوئی اور غسل کی سنتیں یہ ہیں پہلی سنت نیت کرنا یعنی غسل سے پہلے پاکی کی نیت کرنا اور دوسری سنت دونوں ہاتھوں کا پونچوں سمیت تین مرتبہ دھونا غسل کے شروع میں تین مرتبہ دونوں ہاتھوں کا دھونا یہ بھی سنت ہے اور تیسری سنت استنجا کرنا یعنی استنجا والے مقام پر خواہ نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو یہ تھونا سنت ہے اور چوتھی سنت بدن پر جہاں کہیں نجاست لگی ہو اس کو دھو لینا یہ سنت ہے یعنی غسل سے پہلے ہی اس نجاست کا دھو لینا سنت ہے کیوں اس وجہ سے کہ اگر غسل سے پہلے وہ نجاست نہیں دھوئے گا اور غسل کرے گا پورے بدن پر جب پانی بہائے گا تو وہ نجاست پورے کے پورے بدن پر پھیل جائے گی اور ہمارے فقائے کے رام نے فرمایا کہ پاک چیز کو پلیت کرنا حرام ہے تو لہٰذا اس صورت میں نجاست پورے کے پورے بدن پر پھیلنے کا اندیشہ ہے اس وجہ سے پہلے نجاست کو دھو لے اور پانچویں سنت ہے کہ غسل سے پہلے نماز کا سا مکمل وضو کر لینا یعنی پورے کا پورا اسی طرح وضو کرے سر کا مسا بھی کرے ہاں اگر وہ سلخانہ کچا ہے تو ابھی پاؤں نہ دھوئے آخر میں جب وہ سلخانے سے نکلے گا بلند جگہ پہ کھڑا ہوگا تو اس وقت پاؤں دے اور چھٹی سنت پورے کے پورے بدن پر تیل کی طرح پانی کو چھپڑ لینا خصوصا سردیوں کے موسم میں تاکہ غسل کرنے میں آسانی ہو اور ساتویں سنت پہلے دائیں کندھے پر تین مرتبہ پانی بہانا آٹھویں سنت بائیں کندھے پر تین مرتبہ پانی بہانا اور نویں سنت سر پر تین مرتبہ پانی بہانا اور دسویں سنت اگر پہلے بوزو کے اندر پاؤں نہیں دوئے تھے اسلخانہ کچھے ہونی کی وجہ سے تو اب غسل کے بعد پاؤں کا دھولینا اور گیارویں سنت نہانے میں قبلہ رخ نہ ہونا اور بارویں سنت جس وقت بدن پر پانی بائے گا تمام کے تمام بدن پر ہاتھ کو پھیرنا اور ملنا تاکہ کسی حصے کا خوشک رہنے کا اندیشہ نہ رہے اور تیرہویں سنت ایسی جگہ پہ نہائے جہاں پر بے شتری کا اندیشہ نہ ہو اور اگر اس طرح کی جگہ نہ مل سکے تو کم از کم ناف سے لے کر کھٹنے تک یہ حصہ چھپا کر غسل کرنا چاہیے اور چودھویں سنت ہے کہ دوران غسل ننگے ہونے کی حالت میں کسی قسم کا کلام وغیرہ نہ کرنا اور پندرہ سنت ہے کوئی دعا وغیرہ بھی پڑنا یعنی غسل کے دوران نہ ہی کسی سے کلام کرنا ہے ہاں مجبوراً کوئی کلام کرنا پڑ گیا ہے کوئی مثلاً پانی ختم ہو جاتا ہے یا اس طرح کی کوئی حاجت پیش آ جاتی ہے تو اب مجبوراً کلام کیا جا سکتا ہے بغیر ضرورت کے کلام نہیں کرنا غسل کو سات چیزیں فرض کرتی ہیں پہلی چیز منی کا اپنی جگہ سے شہبت کے ساتھ نکل کر سے باہر نکلنا اگر منی اپنی جگہ سے شہبت کے ساتھ نہیں نکلی بلکہ کوئی پہاری چیز اٹھانے سے یا اچھلنے کودنے سے منی خارج ہوئی ہے تو اس سے وضو لازم ہوگا غسل فرض نہیں ہوگا منی اگر اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ نکلی تو تب غسل فرض ہوگا لیکن دوسری شرط یہ ہے کہ عزو سے باہر نکلے اگر اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی ہے لیکن ابھی تک بہر نہیں نکلی مثلا مرد نے تناسل کو باندھ دیا ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا ہے کہ منی ابھی بہر نہیں نکلی تو جب تک بہر نہیں نکلے گی غسل فرض ہے، نہیں ہوگی اور دوسری چیز جو غسل کو فرض کرتی ہے وہ ہے سوتے ہوئے احتلام کا ہونا اگر کسی شخص کو سوتے ہوئے احتلام ہوا چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے تو غسل فرض ہو جائے گا لیکن احتلام سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ زہری طور پر کوئی اس طرح کا اثر احتلام کا پایا جائے اگر محض اس کو خواب آئی ہے لیکن اس نے اٹھ کر دیکھا کپڑوں پر داغ بھی نہیں ہے تری بھی نہیں ہے تو غسل فرض نہیں ہوگا اگر اسے خواب یاد نہیں ہے خواب بالکل بھی اسے یاد نہیں ہے لیکن جب اس نے اٹھ کر دیکھا تو کپڑے اوپر داگ لگی ہوئی ہیں جس کو منی گمان کرتا ہے, یا واضح طور پر منی لگی ہوئی ہے تو اب غسل فرض ہو جائے گا. یعنی خواب کا یاد رہنا ضروری نہیں ہے زہری طور پر اثر کا پایا جانا ضروری ہے اور تیسری چیز جو غسل کو فرض کرتی ہے وہ ہے دخول خشفہ یعنی مرد کے تناسل کا سرا جب عورت کے اگلے یا پچھلے مقام میں یا حرام کاری کے طور پر مرد کے ہی پچھلے مقام میں داخل کرتا ہے تو فقط غول خشفہ سے فعال مفول دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا غول خشفہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے یعنی انزال کا ہونا غسل کے فرض ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے محض غول خشفہ سے ہی غسل فرض ہو جاتا ہے ان تینوں وجو سے جس شخص پر نہانا فرض ہوتا ہے اس کو جنوب کہتے ہیں اور ان اسباب کو اسباب جنابت کہتے ہیں اور چوتھی چیز جو غسل کو فرض کرتی ہے وہ ہے حیض سے فارغ ہونا یعنی عورت حیض آتی اس کا حیض ختم ہوگا تو غسل فرض ہو جائے گا اور پانچویں چیز نفاس کا ختم ہونا یعنی عورت کو نفاس آ رہا تھا نفاس ختم ہوگا تو غسل فرض ہو جائے گا حیض اور نفاس کے احکام انشاء اللہ الرحمن عنقیب آ رہے ہیں اور چھٹی چیز ولادت یعنی کسی عورت نے بچہ پیدا کیا لیکن نفاس کا خون ذرا برابر بھی نہیں آیا تو محض ولادت کے سبب بھی غسل فرض ہو جائے گا اور ساتویں چیز ہے کہ کسی شخص کو جنون لائق ہوا اور جب جنون سے اس نے افاقہ پایا تو کپڑے پر تری پائی اور اس کو وہ منی گمان کرتا ہے تو اس سے بھی غسل فرض ہو جائے گا اس کو احتلام تو کہہ نہیں سکتے کیونکہ سوتے ہوئے اس طرح کی منی کا خارج ہونا وہ اتلام ہوتا ہے یہ تو جنون کے اندر ہوا ہے تو جنون کے بعد اس نے اپنے بدن پر کپڑے پر منی دیکھی تری دیکھی اور اس کو منی گمان کرتا ہے تو اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے جس شخص پر غسل فرض ہوتا ہے اس کے لیے چند چیزیں منع ہیں وہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا پہلے سے اگر مسجد کے اندر سویا ہوا تھا غسل فرض ہو گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ تیمم کر کے باہر نکلے ویسے مسجد کے اندر پاؤں نہیں رکھ سکتا اگر تیمم کر کے باہر نہیں نکلتا تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ چادر کے اوپر کھڑے ہو کر دوسرا پلو آگے پھینکے پھر دوسرے سرے پر کھڑا ہو جائے پھر آپ پہلے والا پلو آگے پھینکے اس طرح چادر کے ذریعے باہر نکلے مسجد کے اندر پاؤں نہیں رکھ سکتا اور جس شخص پر غسل فرض ہے وہ کابۃ اللہ کا طواف نہیں کر سکتا قرآن مجید کو نہیں چھو سکتا چاہے گلاف کے اندر ہی قرآن پاک کیوں نہ ہو قرآن پاک کو نہیں چھو سکتا اور قرآن پاک کی زبانی تلاوت بھی نہیں کر سکتا چھونا بھی جائز نہیں ہے اور تلاوت کرنا بھی جائز نہیں ہے ہاں اگر قرآن پاک پڑھتا ہے لیکن تلاوت کے ارادہ سے نہیں پڑھتا بلکہ دعا کی نیت سے پڑھتا ہے مثلاً کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھتا ہے دعا کی نیت سے یا چھینگ آئی تو الحمدللہ رب العالمین دعا کے ارادہ سے پڑھتا ہے یا کسی کی فوت کی خبر سن کر انہ راجعون پڑھتا ہے یا اس طرح کی کوئی قرآن پاک کی آیت یا قرآن پاک کا کوئی حصہ تلاوت کرتا ہے لیکن مقصود تلاوت نہیں ہے مقصود ذکر اذکار ہے مقصود دعا ہے کوئی اور چیز مقصود ہے تو اس صورت میں قرآن پاک کا حصہ پڑھنا یہ منع نہیں ہے قرآن پاک کو تلاوت کے ارادہ سے پڑھنا منع ہے پورا لفظ قرآن پاک کا نہیں پڑھ سکتا ہاں جوڑ کے ساتھ حیض نفاس والی عورت اگر ہے تو جوڑ کے ساتھ اگر بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہے مثلا سین زبر سا یا زبر یا اس طرح کر کے جوڑ نکالتی ہے تو حرج نہیں لیکن اگر رواں پڑھے گی تو یہ درست نہیں ہے